نور اللہ مسند ابیلہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکیاون سرکار مدینہ سلطان باقرینا قرار قلب وسیعہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی ولی وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی تعالیت وسلم وبارک وسلم ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی اللہ تبارک کا مطالعہ اپنے بندوں پر بہت مہربان اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے این الحکایات یہ ایک کتاب ہے جو مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے اس کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو اسلامی کہانیاں بڑی دلچسپ کہانیاں پڑھنا نصیب ہوں گی اس میں ایک بہت ہی پیاری حکایت ایک سٹوری پیش کرتا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے حضرت سینہ یوسف بن حسن رحمتہ اللہ تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت سینہ رمنون مصری رشمت اللہ تو کے ساتھ کسی تالاب کے کنارے حاضر تھا اچانک ہماری نظر ایک بہت بڑے بچھو پر پڑی اتنے میں ایک بہت بڑا مینڈک فراگ تالاب سے نکلا بچھو یہ مینڈک پر سوار ہو گیا اب مینڈک تیرتا ہوا تالاب کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنا لگا یہ منظر دیکھ کر یہ بزرگ کہتے ہیں ہم تیزی سے تالاب کے اس پار پہنچے کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے بچھو کو اتار دیا تو بچھو تیزی سے ایک طرف چل دیا یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم بھی پیچھے پیچھے اس کے چلنے لگے کچھ دور جا کر ہم نے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا ایک نوجوان نشے کی حالت میں بے پڑا تھا اور ایک خوفناک ناک سانپ اسنیک وہ اس نوجوان کے سینے پر چڑا ہوا تھا اور اس خوفناک سانپ نے جیسے ہی اس نوجوان کو ڈسنا چاہا تو بچھو نے اس سانپ پر حملہ کر دیا اور ایسا زہریلا ڈنک مارا کہ خوفناک سانپ زہر کے اثر سے تل ملاتا ہوا نوجوان کے جسم سے دور اٹھ گیا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا بچھو تالاب کے کنارے آ کر پھر اسی مہنڈک پر سوار ہوا اور مہنڈک تیرتا رہا اور اس نے اس بچھو کو دوسرے کنارے پر پہنچا دیا نوجوان کو پتہ ہی نہیں وہ بے ہوش پڑا ہے حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ تو نے اس کو ہلایا جلایا تو بیدار ہوا فرمایا نوجوان دیکھ خدائے رحمان از اجل نے کس طرح تیری جان بچائی اب حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ علیہ, علیہ نے مینڈک سوار بچو اور خوفناک سانپ کی داستان دکھائی اور ساتھ ہی ساتھ مرا ہوا سام بھی دکھایا نوجوان خاب غفلت سے جاگا توبہ کی اور رب تبارہ کا کے دربار میں عرض کرنے لگا اے خدائے رحمان جب اپنے بندگانے نافرمان فرمان کے ساتھ تیرے فضل و احسان کی یہ شاہ تو, تو اپنے تاب فرمان بندوں پر تیری رحمت کا عالم کیا ہوگا اللہ پر پھر وہ نوجوان ایک طرف چل دیا پوچھا کہاں کا ارادہ ہے کہنے لگا انشاءاللہ عز وجل اب میں دنیا کی رنگینیوں سے دور رہتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی رب تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاروں گا مبنی چینل کے ناظرین اے عاشقان رسول اے ایمان والے بندوں اے ایمان والیو غور کیجیے اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان کہ بندہ نافرمانی کر کے نشے کی حالت میں تھتے اور رب تبارک و تعالی اس کو سانپ سے بچانے کے لیے ایک بچو کو بھیجتا ہے جو مینڈک پر سوار ہو کر آ کر اس کی چاند بچاتا ہے اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے سبحان اللہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیف الملوک جو ان کا کلام ہے اس میں لکھتے ہیں لطف کنندا خلقت دا راکھا اوہی بیت پچانے چانے سارے فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک لطف کرتا ہے مہربانی کرتا ہے کرم کرتا ہے ہر ایک کے کام بگڑے سنوارتا ہے ساری مخلوق کی حفاظت کرتا ہے سبحان اللہ روحمت جد پانی لگے یا جد اللہ تبارک و وطالعہ کی رحمت ہے کہ یہ ڈالیاں ہیں پھول ہیں پھل ہیں اس کی رحمت ہی رحمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داود علیہ نبی ہینا و علیہ سلاۃ والسلام کی طرف وہی فرمائی داود علی السلام اللہ کے نبی ہیں اور داود لفظ کے معنی ہیں محبوب الہی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اے داود اگر مجھ سے رو گردانی کرنے والوں کو پتا چل جائے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے ان کو پتا چل جائے کہ میں ان پر کس قدر مہربان ہوں ان کے گناہ معاف کرنے کا میں کیسا مشتاق ہوں تو میرے بندے میرے شوق کی وجہ سے مر جائے میری محبت کی وجہ سے ان کے جوڑ اکھڑ جائیں اے داؤت میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مجھ سے روگردانی کیے ہوئے ہیں یعنی میری فرما برداری نہیں کرتے میرے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو جو میری طرف متوجہ ہیں ان کے بارے میں میرا ارادہ کیسا ہوگا اداؤد بندہ اس وقت میرا زیادہ محتاج ہوتا ہے جب وہ مجھ سے بےنیاد ہو اور میں بندے پر زیادہ رحم اس وقت کرتا ہوں جب وہ مجھ سے پیچھ پھیرے اور میرے نزدیک بندہ ذیازاں زیادہ معزز اس وقت ہوتا ہے جب وہ میری طرف رجوع کرے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اپنے بندے پر بہت ہی مہربانی فرماتا ہے بندہ رب کی طرف کیسے رجوع کرے جو بے ایمان ہے ایمان لائے رب کی طرف رجوع کرے جو ایماندار ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھ کر اس کی طرف رجوع کرے ایماندار ہے لیکن گناہوں میں غافل ہے تو گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرے نماز روزے میں سستی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت ہے ماں باپ کے ادب و احترام میں غفلت ہے اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرنے میں غفلت ہے رشتے داری کے معاملے میں غفلت ہے کاروبار کے معاملے میں غفلت ہے عبادت کے معاملے میں غفلت ہے تو بندہ توبہ کرے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے حضرت سینا اور بن اسلم رحمت اللہ تول فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ سے محبت کرنے والے فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک بندے سے محبت کرتا ہے یہاں تک اس کی محبت پہنچ جاتی ہے وہ بندے سے فرماتا ہے ما شیتا فقد غفرت تلک تو جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو تو پتہ نہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہے ناراض ہے اللہ نے ہماری بخش کر دی یا ہماری پکڑ ہوگی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا ہم بے ایمان جائیں گے ہمیں پتہ نہیں اور مرتے دم تک ہم اس کو جان بھی نہیں سکتے تو اللہ پاک ہمارے حال پر اہم فرمائے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء باری میں ایک نام ہے ودود محبت کرنے والا سبحان اللہ اور اس کا اگر برد کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ عزت وجل بیوی میں محبت ہو جائے گی گھر میں محبت ہو جائے گی اور یہ بھی کہا گیا ودود اس میں آزم ہے اس میں کا مطلب یہ ہے کہ اس نام سے جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا یا ودود ہم تج سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرما جو تج سے محبت کرنے والے ہیں ہمیں ان کی بھی کامل محبت عطا فرما وہ اعمال جو تیری محبت کی طرف لے جانے والے ہیں ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرما آمین آمین آمین باہر نبی جلمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم